رسول الله رسول الله سن هو ام رجل قريش من استعبد جهما استعب وكيل خطاب ام شيخ طوسي کا حوالہ کرلی کائنات کی قسم ہے کائنات کے رب کی قسم ہے صدیق کو فاروق سے بہتر چہرہ کسی زمین نے دیکھا ہی نہیں علی کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی اور تیری بات مان یا تیرے امام علی کی بات مان لوں کس کی بات مان وہ یہ کہہ رہا ہے اور تیری کتاب شرح حضل البلاغہ کا حوالہ سرورے کائنات کی پوپی کے بیٹے زبیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا علی نے تیری کتاب شران حضل البلاغہ کا حوالہ کہا لگا زبیر تو ہماری یہ رسول ہے چلو صدیق کے پاس تو چلیں کہا تھوڑا سا صدیق مجھ پہ ناراض ہے سدیق سن بھی کر لوں گا ارے کیا کہتا ہے کہتا اسی پیچھنا ہو گئے ڈرتا ہوں کہ اگر رات ناراض سو گیا قیامت کے دن رب مجھ کو اوچھ نہ لے کہ نبی گیارے گار کو ناراض سنا دیا مجموعہ بدیرے کی مقصد میں بیٹھا ہوا کا کنہ سے بہار کا ابو بکر مدینے کے لوگ سن لیں تیار نبی کی خلافت کا کوئی حقدار نہیں ہے نبی کی خلافت کا حقدار کوئی دوسرا صاحب سراہ تو سل جب ساری کائنات محمد سے جدا تھی محمد کا سر تیری گوڈ میں رکھا ہوا تھا یارو کہتے ہو علی بڑا اختل کون انکار کرتا ہے علی افغل رہی میرے تو ایمان کا حصہ ہے کہ علی بڑا اختل میں مانتا ہوں میرے ایمان کا حصہ پوچھتا ہوں تیرے نزدیک فضیلت کا سبب کیا ہے کہتا ہے ہجرت کی رات ہے نبی کا بستر ہے علی کا جسم اثر ہے علی آج نبی کا بستر علی کے پاس اس سے بڑی فضیلت کیا ہے میں نے کہا سر تصویر خم ہے کیا کہنا کتنی بڑی شہادت کہ ہجرت کی رات سرور کائنات کا بستر آخر علی کے پاس میں نے کہا لیکن انصاف کی بات خدا لگتی کہیو کہ جس کے پاس بستر ہے وہ تو بڑا افضل اور جس کی گود میں بستر والا ہے اس کی مزید کا کیا کہنا ہے یہاں تو بستر اور رستور کے اندر بستر والا اور صدیق کی گود مرزا بادل حملہ حیدری میں لکھتا ہے ابو بکر تیری خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ ہجرت کی آپ نبی کا سر ہے تیری گود ہے صلی اللہ ہو تو علی کہتا ہے رضي الله تعالى. الله. طول انت صاحبه في الغار. طول نبيك يا غار. ونحن نعلم. اقامك لا مسلاه وهو حي. مسلے پہ کھڑا کیا ہے کیسے میں تجھ کو ماروں اگر خلافت صدیق نے چھینی ہوتی تو علی ماننے کے لیے تیار آمد. اور یارو ایک بات کہہ دے گا نہ کرنا ہی. ناراض نہ ہونا نہ دل بنانا انالی شیخ تلسی کشتل ہو رسی علی صاف شیخ مسید احتجاج تب رسی خیال قلعہ مجرسی ملتا مرزا باد کی بھی ان ساری کتابوں کے اور آپ پڑھ کسی کے اندر یہ ہے ان سالابی بکرے ان سیاح مل فباریہ سشن وکارت موجود میسر ابو بکرائے میں نے اس کی بات کی میں اس کا مجھے ہوا میں نے اس کی حکم برداری کی میں اس کے آکام کو بجاوایا میں اس کا وزیر بنا میں اس کا مشیر بنا میں اس کا قاضی بنا ایک حوالہ ایسا بھی بتلا دو جس میں یہ کہا ابو بکر میں تیری خلافت کو نہیں مانتا ایک حوالہ کہتے ہیں ڈرتا تھا اور یارو ذرا سن لو میرے جیسا غریب آدمی فقیر ناچیل فکیل پر تقسیم ماشاء اللہ کی حکومت اور بینک بڑھ کا چوک ہزاروں کروز میں بڑھ کے کہتا ہوں ماشاء اللہ کا نہیں مانتا ماشاء اللہ کا نہیں مانتا ماشاء اللہ کا نہیں مانتا علی مجھ جیسے غریب آدمی سے بھی کیا گزرا تھا سوچو تو صحیح اور کیا ہم سے بھی کیا گزرا تھا نواز اللہ تم نے علی کو کیا سمجھا ہے ہم جیسے فقیر دے رہا جس کو نہیں مانتے جنگے کی کس چوٹ نہیں مانتے جاؤ ہم کو پھانسی میں چڑھاؤ پندرہ لٹکو خانوں میں بھیجو یہ گنتن رخ کے سامنے جھکنا جانتی ہے غاروں کے سامنے چکنا نہیں جانتی ہے بات آ گئی ہے تو کہے دیتا ہوں اپنا فکر مقصود نہیں تمہیں مسئلہ سمجھانا مقصود ہے اور جتوں کا دور تھا اس ملک میں سنات آ تھا کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا اس اتر میں کوئی سرس بار آیا اور لوچی دروازے کا میدان گوا ہے اس میدان میں ہم غریبوں نے اسے لمکا اس کے بعد میں پنکھا کتنے اور بولو پینتالیس مقدمے بنے دو قتل کے کیس بڑے دو میرا ڈرائیور مجھ کو لے کے بورے والے سے سانے وال جا رہا تھا رات کی گاڑی کی بچارا سو گیا گاڑی لہر میں گر گئی مر گیا کار صاحب نے صبح درج کروایا مقدمہ گورنر پنجاب کا گورنر تاریخ کے اولاق میں محفوظ ہے اپنے قلم سے مقدمہ درج کروایا کہ اس نے مارا ہے وہ پیپل پارٹی کا چیئرمین ہم نے کہا سن جس بات کو ہم ہاتھ کہتے کیسے رہیں گے قتل کا مقدمہ کیا ہے پھانسی کو بھی چڑھا لو باطل کو حق کہنے کے لیے تیار کیا ہوں ہم جیتے ہیں مارنے والے اور مر گئے مرے کہ نہیں باقی بھی انشاءاللہ مر جائیں یارو خدا کا دکھ کرو آج میں تم کو بتلا کے جاؤں گا بہت ہی کچھ رو سمجھا روز جلسہ کرنے بدلاؤں گا تب جب سارے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ یزدانی صاحب کی تقریر سن کے جاؤ گے کوئی آئیو سنیو پھر بات کو آپی لے کے آئی ہو سن لو پھر میں کو مسئلہ آج ان سمجھا کے جاؤں گا لاکھوں تیر بھی تیرا مرغ کس کا مر تیرا ہے ذرا سیاہی کو اپنے دل سے دور تو کر تیرا دل روشن نہ ہو تو ہمارا نام تبدیل کر دینا تم ذرا قریب تو آ ذرا بات سن تو صحیح تاریخ چکر بھی کیمرہ لکھا ہے ہمین اللہ مدین و مالک رضی اللہ ہو شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے جہاد کے کہاں کے لیے روانہ ہوئے شام کے سفر پر جا یا تاریخ کے چہرے کو مٹا یا اپنے مسلک کو تبدیل کر دے کیا کہا شام کے سفر کے لیے فاروق چلا مدینہ میں اپنا گورنر بنایا تو علی کو مدینہ میں اپنا گورنر بنایا تو علی کو! آئے نہیں سمجھ آئندہ اور نہیں آئی سمجھ اور صرف نصر اللہ خان علی کے جوتے کی خاک بھی نہیں علی کے جوتے کی پریزیڈنٹ صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر وزار دے دیتا ہے وزیر آدمی بنانے کے لیے تیار یہ لوگ جن کی علی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں جیلوں میں جانا گوارہ زمیر کے خلاف وزارت قبول کرنا گواہ تو نے علی کو معاذ اللہ ان سے بھی کم پر جانا ہے مخالفت بھی کرتا ہے جلندری قبول بھی کرتا ہے کیا کہتے ہو تم علی کی محبت کا دعویٰ کر علی کی توہین کرتے ہو خدا بات ہے صاحب سب کو وہ تھا جس نے اپنی مرضی سے سدھی کو فارو کی بات کی تھی اپنی مرضی سے پورے بات کی تھی ہائے ہائے ہائے ہائے یار دل نہیں چاہتا بات لمبی کرنے کو آج اجیم آمدین ایک بندے کا مطلب کہہ رہا تھا چلو یار اس سے میں نے کہا سلا کرنے کو تیار ہے نماز پیچھے پڑھنے کو تیار کیوں عجلی ہو کیا سنا اور تو کیا کہتا ہے کہتا ہے علی رضی اللہ تعالی خلاف پہلی کتاب سوچنے کا خلاف نہیں کہا والا وہ کتاب جس کے متعلق مطلب تو کہتا ہے کہ جا پڑے نے کہا کتاب و سلیم اب نے لا یار کو سرمن نسارے محمد جس کے پاس سلیم ابن نے قلامی کی کتاب نہیں وہ عالم محمد کے اثر کو نہیں جانتا اور تو کہتا ہے کہ سلیم ابن نے قصلامری علی کا صحابی تھا علی کا اس <تصح> نے اپنی کتاب نے لکھا <تصح> کیا لکھا کیا لکھا ن علیس سلامات الخمس فی مسجد المزینت خلفا ابھی بکرے مسجد ہی اپنی چٹھی کے پیچھے ہوا کرتا تھا جس کو واسف سمجھتا تھا اس کے پیچھے نماز جو کسی گورنر کو کہ سانوں اپنے پیچھے نماز کرا کے دسے کون کسی کو یارو کیا بات کرتے کوئی عقل کی بات کرو اور کوئی بہادری بہادری اتنی جماعت اسلامی کے لاہور کے علیم نے جنگ اخبار میں لکھا میں نے منصورے میں کغام بھیجا اتنا اقلا مند آدمی ہے اس کو تو سارے پاکستان کا امید بنا چاہے کیوں میں نے کہا اس نے شاید میں لکھا ہے علی اتنا بہادر تھا اتنا بہادر کے میدان خیبر میں لڑتے ہوئے اس کی ڈھال ٹوٹ گئی جس سے تلوار کا وار بچاتے ہوں اب سوچا تلوار تو ہے ڈھال نہیں کیا کروں سامنے خیبر قلعے کا دروازہ تھا خیبر قلعے کا دروازہ اتنا بڑا کہ سو گز لمبا پنجاب گز چوڑا اور اتنا بھاری کہ پچاس آدمی مل کے اسے بند کرتے تھے پچاس آدمی مل کے اسے بند کوئی شوق مند تو ہوئے گا کاری اتنا بہار ہاتھ میں تلوار دائیں ہاتھ میں تلوار دائیں ہاتھ میں ڈال لی کڑے میں ہاتھ ڈالا جوڑ لگایا دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا ایک ہاتھ میں دروازہ دوسرے ہاتھ سے تلوار میرا بیگا چل گا اب سو گز لمبا دروازہ پچاس گز تلوار کار سے چلا کے دے جانے کا مل گئے اندر سے کھڑکی نکالی ہونی چاہیے اکل کی کیا ضرورت ہے اکل وسیع تو امیر ہی ہوتے ہیں اصل اکل اکل جمہوریت اتنی ہے جو بازار سے بک جاتی ہے کہ جو آئیے گا پتہ وہ جا کے چوک کے لئے اقل کی ساتھ مارنے میں کیا ضرورت ہے کیا اتنا بہادر اور پھر اللہ محملہ نے کہا سننی ہے تجھ کو شان کا پتا نہیں ہم نے کہا اچھا تم بتلا دے اگر اس سننی کی ابھی پوری مت نہیں ماری گئی تو مار دے کینڈا علی نے جب دروازہ اخاڑا کیا है, ہوا کینگا سارا قلعہ کب کپ کپانے لگا رو لگایا نا بہ قلعہ سارا قلعہ. سارے لوگ قلعے سے نیچے گر گئے ان میں حضرت سپیہ بھی تھی وہ بھی نیچے گر گئی ماتھا تھاس کی پھٹ گیا حضور کے پاس آئی حضور نے پوچھا سپیہ یہ ما کیسے پھٹ گیا ہے کہ جب عالی دروازہ اٹھا رہا تھا سارا قلعہ سب دبا رہا تھا جو اتنا بہادر تھا اس کو ان کی نیابت قبول کرنے کی ضرورت اللہ کی قسم میں امر بہادر نہیں کہ دوے دن تحت بہ جنا سی کوئی عقل کی بات کردمی زندگی میں نہیں تعریف کرتا تھا مرنے کے بعد کی جامع مسجد میں اکیلتا تھا اس کا کو باقی جامع مسجد میں،, میں جا رہا ہے دو مہینے سے شورا کے رکن بیٹھے ہوئے ہیں <تصفح> کہنے لگے کیا بات ہے حضرت صاحب کی اتنا افضل سبحان اللہ ایسا چہرہ پورنواد کو کسی داڑھی بانے کرے اتنا افضل سات سال ہو گئے اسلام ٹھکوانے کے لیے بھیجا ہوا ہے ابھی مستری سے ٹھک کے نہیں آیا ہے میں نے حضرت الامیر کو کہا رجی اجازت دیجیے ان سے مستری کا نام ہی پوچھ لیں خود سائی دے کے بنوا لیتے ہیں آپ کا تو امی کو دعائی پوانے لال تیرا بھی شروع وہی آئے گا کہا تو مت لگاتے ہو اتنے بڑے انسان پہ رضی اللہ تعالی اللہ علی امرتضا کی قبر افر کو اپنے انوار و تجلیات کی اس کو برکھا بڑھاؤ مطلب تو پیرس سدی جا چکے فاروق جا چکے عثمان رضی اللہ تعالان دو بندے بیٹھے ہوئے خوبان کیا لگے سبحان اللہ نبی کا دام سرورے کائنات کے چچا کا بیٹا یہاں تک تو بات سنی پھر کہنے لگا وہ سب سے آدمی علی تو مسجد میں ممبر لگایا تو اوپر پہ چڑھے کر گلی ہنگار لوگ ہائے علی تیری محبت کا کیا کہنا تیرے عقیدے کا کیا کہنا کتاب ہائے ہائے کتاب کتاب میں شادی دوسری شیل کی تیری کتاب کا حوالہ تیری کتاب علی نے ممبر بنوایا خود ان کو نہیں تو کائنات کو مسئلہ سمجھایا کا لوگوں سن لو علی کیا سنے فرمایا خیر الخل سے باد رسول اللہ ہو بکر سم عثمان خیر الخل بعد باد نبی اللہ ہے اور علی کے الفاظ رضی اللہ تعالی کہ آپ میری شادی ترسی کی کام نبی کے بعد زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سب سے افضل اگر رب نے کسی کو بنایا تو صدیق اکبر کو بنایا ہے جنباً جنباً سے پھر اللہ نے کے بعد سب سے افضل اگر کسی کو بنایا تو فاروق کو بنایا بات ختم ہو گئی تھی اگر اتنا کہتے تو بات کافی تھی لیکن اتنا لکھا آگے دکھا کافی لوگ یو فضل البی عمر سن لو کوئی مجھ کو عروبکر عمر کے فضیلت نہ دے میں سمے تو ہوں یو افغل اللہ بکل مرمر جلد تو ہوں حقل اگر آج کے بعد کسی نے مجھ کو ابو بکر عمر سے افضل کہا میں اس کو حصل درد تو ہم کے لگا دوں گا علی کا عقیدہ اور بولو علی کا عقیدہ یہ تھا رضی اللہ تعالی تم کہتے ہو چھینو یا چھینو کیا ہے کیا چھینا کیا چھینا ہے سرور کائنات کا یا گاؤ دنیا کے جا رہا ہے مومنوں کا امیر بیٹی ہو رہی ہے بیٹی کیوں ہوتی ہو کہا کائنات کے امام کے تاجدار کے ساتھی آج تو کائنات سے جا رہا ہے اور تجھ کو کفن دینے کے لیے گھر میں نئی چادر بھی نہیں ہے کیا چینا کیا چینا اور انشاءاللہ کیا چینا اس کا مسئلہ پھر کبھی بتلاؤں گا و آخر ادا الحمد للہ الحمد اللہ